الحمیم سلاۃ والسلام علی يا رسول اللہ ولی حبيب حبیب اللہ صلاة والسلام و يا نبي الله نبی اللہ ولی يا نور اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھ پر درود شریف پڑھو اللہ تعالی تم پر رشمت بھیجے گا سلو الشبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ولی و سشبی وبارک وسلم دوزک کا گڑھا جنت کا باغ یا دوزک کا گڑھا یہ سلسلے کا نام ہے اور قبر جو ہے یہ یا تو کسی کے لئے جنت کا باغ ہے اور یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف حدیث نمبر 2468 2468 ہمارے آقا صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفره من حفر النار حفر النار قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا یہ قبر کی جو زندگی ہے یہ عالم برزخ ہے پہلے ہم عالم ارواح میں تھے اللہ تبارک کا واطلہ نے ہماری روحیں پیدا فرمائیں اس کے بعد ہم ماں کے پیٹ میں بھیجے گئے اور وہاں سے ہم عالم دنیا میں آئے دنیا کے بعد عالم برزخ میں ہوں گے مرنے کے بعد قیامت قائم ہونے سے پہلے یہ درمیانی جو پیریڈ ہے اس کو برزک کہتے آڑ اور اس کے بعد عالم آخرت جس سے اللہ راضی ہوا وہ جنت میں جائے گا جس سے اللہ دوبارہ کا وا ناراض ہوا وہ جہنم میں جلے گا اللہ کے پناہ تو مرنے کے بعد قیامت قائم ہونے سے پہلے سارے انسان اور سارے جنات اپنے اعمال کے مطابق اپنے مراتب کے مطابق عالم برزق میں رہیں گے اور باہر شریعت میں لکھا ہے کہ برزک کو دنیا کے ساتھ وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو عالم برزخ میں کوئی آرام میں اور کوئی تکلیف میں برزخ کے لفظی معنے ہیں آر پردہ اور قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے وہ مم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ بر اور ان کے آگے ایک آڑ ہے اس دن تک جس دن اٹھائے جائیں گے ماں بائن الماؤ تھی الا باس سے مراد موت سے لے کر قیامت کے دن تک کی مدت ہے اور مرنے کے بعد حسب مراتب اپنے معاملات میں ہوگا انسان بھی جن بھی اب قبرستان جاتے ہیں وہ بظاہر مٹی کے تودے نظر آ رہے ہیں یکساں کیفیت نظر آ رہی ہے مگر اندرونی کیفیت سب کی برابر نہیں ہوتی کہیں جنت کا باغ ہے کہیں جہنم کا گڑا ہے جو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہوگا اس کی قبر جنت کا باغ بن جائے گی اس کے کفن کو جنتی کفن سے بدل دیا جائے گا اس کے لیے جنتی بچھونا آئے گا اس کے لیے اولا جہنم کی کھڑکی کھلے گی پھر بند کر دی جائے گی اور پھر ہمیشہ کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور کافر کے لیے اللہ کی پناہ اس کے کفن کو آگ کے کفن سے قبر میں برزخ میں بدل دیا جاتا ہے جہنمی بچھونا اس کے لیے بچھایا جاتا ہے اولن جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کو فورن بند کر کے ہمیشہ کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اللہ کی پناہ اللہ کی پنا اور قبر کا معاملہ کیسا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ والی وسلم ایک جنازے میں شریک ہوئے تو قبر کے کنارے پر آپ تشریف فرما ہو گئے اور میرے اکالی سلاد اسلام نے اشکباری فرمایا یعنی آپ روئے اس قدر روئے کہ مٹی بھیگ گئی پھر فرمایا اس کے لیے تیاری کرو یعنی قبر کے لیے تیاری کرو اللہ اکبر اللہ حضرت فرماتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو پانچ ہوتے ہیں نا چار کندھا دے رہے ہوتے ہیں پانچواں اوپر ہوتا ہے چار پائی پر مردہ میت اس پانچویں کو قبر میں چھوڑ کر چار واپس آتے ہیں تو ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر کا منظر سب مناظر سے زیادہ ہولناک ہے اور یاد رکھیے قبر جو ہے آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہمارے آقا عثمان غنی رضی اللہ تعلن ہو جو کہ ذن ظن ہیں دو نور والے ہیں اور بڑی فضیلت والے ہیں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں میرے آکر اس سولہ اسلام کی دو شہزادیاں ان کے نکاح میں آئیں قبر کو دیکھ کر آپ بہت روتے تھے جب پوچھا گیا تو فرمایا کہ مجھے اپنی تنہائی یاد آتی کیونکہ قبر میں میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا پھر فرمایا جس کے لیے اس کی دنیا قید خانہ ہے اس کے لیے اس کی قبر جنت ہے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 اپنے پروردگار عز وجل سے ملنے سے قبل اپنے پروردگار کو راضی کر لے ہر شخص کی قبر کا معاملہ اس کی دنیاوی زندگی کے مطابق اگر نیکیوں میں زندگی گزاری تو قبر میں راہتے اور اگر بدیاں کرتے ہوئے مرا تو قبر میں ہلاکتیں ہی ہلاکتیں ہیں اللہ کی پناہ تو قبر کی حیبت اور عذاب قبر کے خوف سے ہمارے آقا عثمان غنی رضی اللہ تعلن ہو اشک باری فرماتے ہیں حالانکہ آپ ہر قسم کے عذاب سے محفوظ ہیں زبان مصطفیٰ سے جنت کی بشارت ان کو عطا ہوئی مگر ان کے دل میں ہیبت تھی اور یہ حیبت جو ہے ایمان کا تقاضا ہے اور غور کریں جنہیں جنت کی بشارت دی گئی جو عذاب سے محفوظ ہوں گے وہ تو اس قدر روئیں قبر کے معاملے میں تو ہم گناہ کو قبر کو کتنا یاد کرنا چاہیے تو قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل مرنے کے بعد کیا معاملات ہیں ہمارے قبر پھر قیامت قائم ہوگی پھر میزان قائم کیا جائے گا پھر پلسرات بہت سی منزلیں اور ان منزلوں کا پتہ قبر سے چل جائے گا جو قبر میں محفوظ رہا تو انشاءاللہ اللہ وہ دیگر معاملات میں بھی محفوظ رہے گا تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑا گڑھا ہے حضرت عبداللہ ابن اسعد یافعی رحمتہ اللہ تعالی رضول میں راز الریاحین میں آپ نے ایک شکایت نقل کی سنی اور ایمان تازہ کیجیے اور نیک اعمال کی بجا آوری میں کوشش کیجیے ایک ولی کا واقعہ آپ نے لکھا کہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی یا اللہ مجھے قبر والوں کے مراتب دکھا فرمت ایک رات میں نے مختلف قبروں کو دیکھا کہ قبریں کھل گئی ہیں اور قبر والے مختلف احوال میں کوئی مزے سے لیٹا ہوا ہے بہت ہی خوبصورت ریشمی بستر ہے نرم و ملائم ملائم عمدہ قیمتی بستر ہے خوشبودار بستر پر آرام کر رہا ہے کوئی شاہی مسند پر ہے کوئی رو رہا ہے کوئی خوش ہو رہا ہے کوئی مسکرا رہا ہے میں عرض کیا اللہ اگر تو چاہتا تو ان سب کو یکساں اعزاز و اکرام سے نواز دیتا اچانک قبر والوں میں سے کسی نے پکارا اے فلا یہ سب کچھ اعمال کا بدلہ ہے جو نہایت ریشمی نرم بستر والے ہیں یہ وہ حضرات ہیں جن کے اخلاق اچھے تھے جن کی عادتیں اچھی تھیں جو ریشم کے عمدہ اور قیمتی لباس والے ہیں ریشم کے عمدہ اور قیمتی بستر والے ہیں یہ شہداں ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں جانے قربان کی اور جو خوشبودار بستروں والے ہیں یہ روزہ دار ہیں جو شاہی تختوں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ تبارہ کا وطلا کی رضا کے لیے آپس میں محبت رکھی اور جو رو رہے ہیں وہ گناہ گار ہیں نافرمان فرمان ہیں اللہ تعالی کے اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اور جو مسکرا رہے ہیں قبروں میں مسکرار ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی بار میں گناہوں سے سچی توبہ کر لی تھی تو مرنے کے بعد قبر کے معاملات اعمال کے مطابق ہیں جیسا ہمارا عمل ہوگا ویسا معاملہ ہوگا دیکھیں ابھی ہم نے سنا کہ جو اچھے اخلاق کے مالک جن کی عادتیں اچھی ہیں شریعت کے مطابق سنت کے مطابق ان کی عادتیں ہیں ان کو قبر کے اندر نہایت خوبصورت ریشمی نرم بستر عطا کیے جائیں گے ریشم کے عمدہ اور قیمتی بستر شہداء کے لیے اور خوشبودار بستر ہیں روزہ داروں کے لیے رمضان کے روزے رکھیں پھر نفلی روزے رکھیں لن نصیب فرمائے پیر کا روزہ رکھیں ہیں جمعرات کا روزہ رکھیں جو شاہی تختوں پر بیٹھے ہوئے تھے یہ کون تھے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپس میں محبت کرتے تھے اب اللہ کے لیے آپس میں محبت تو دینی کاموں میں جمع ہونا علم دین سیکھنے سکھانے کے لیے جمع ہونا مدنی قافلوں میں سفر کرنا اجتماع میں جمع ہونا درس میں جمع ہونا مدنی مشوروں میں جمع ہونا سنت و بھر اجتماع میں آنا یہ سب اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر ہوتا ہے اور گناہگار رو رہے تھے مسکرانے والے کون تھے جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم نے ارشاد فرمایا لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو قبر روزانہ پکارتی اور کہتی میں اجنبیت کا گھر ہوں میں تنہائی کا گھر ہوں میں مٹی کا گھر ہوں میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں بندے مومن کو ایمان والے کو اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے والے کو جب قبر میں دفنایا جاتا ہے قبر کہتی ہے خوش آمدید مرحبا تو میری پشت پر چلنے والوں میں سے مجھے محبوب ترین تھا بڑا پسند تھا اب تو میرے اندر آ گیا اب تو میرا اچھا سلوک دیکھ قبر اس کے لیے مسلمان کے لیے تاہد نظر کشادہ ہو جاتی ہے وسیع ہو جاتی ہے اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور جب کوئی فاجر کافر شخص دفن کیا جاتا ہے قبر کہتی ہے تجھے خوش آمدید نہیں کہتی میں تو میری پشت پر چلنے والوں میں مجھے بہت برا لگتا تھا اب تو اندر آ گیا اب دیکھ تیرا کیا سلوک تیرا کیا حال کرتی ہوں پھر قبر اس پر تنگ ہو جاتی ہے اس قدر تنگ ہوتی ہے کہ اس فاجر کافر شخص کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں سقفر اللہ راوی کہتے ہیں کہ سرکاری نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات اپنی مبارک انگلیاں ایک دوسرے میں ڈال کر اشارہ کر کے بتایا پھر فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے اللہ وجل اس پر ستر اجدہ مقرر فرما دیتا ہے جو بڑا سانپ ہے اس کو اجدہا کہتے اور وہ سانپ کیسے ہیں جو ستر مقرر کیے جاتے ہیں اگر ان میں کوئی ایک بھی زمین پر پھکار دے پھونک مار دے تو رہتی دنیا تک کچھ بھی نہ ہو گئے وہ اجدہ اس مردے کو قیامت تک ڈستے رہیں گے استک اللہ استقفر تو قبر جو ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے نے کا باغ ہوگی خلد کا کا باغ ہوگی خلد کا گورنیہ کا باغ ہوگی خلد کا مجریموں کی قبر دو کا گڑھا مجریموں کی قبر دو کا, کا گڑھا اللہ تبارک تعالی ہماری زندگی اور موت آسان فرمائے عافیت عطا فرمائے اور اپنے کرم سے ہماری قبر کو جنت کا باغ بنائے آمین بجین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم